بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفیل؟ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ یاد دلایا ہے جو اپنی قوت و جبرود کے نشے میں یمن سے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آئے تھے اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح قریش کے ظالموں اور سرکشوں کو بھی ہلاک کرنے پر قادر ہے اس لیے اے میرے نبی آپ صبر سے کام لیجیے اور ہمارے فیصلے کا انتظار کیجیے اسحاب فیل کا واقعہ متواتر روایتوں سے ثابت ہے اہل مکہ نے اسے اس کی شہرت اور اہمیت کے پیش نظر اپنی تاریخ کی ابتدا بنا لی تھی ابنحشام اور دیگر اہل تاریخ و سیر نے اس واقعے کی جو تفصیل بیان کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابراہ حبشی نے جو نجاشی کی طرف سے یمن کا گورنر تھا سنا میں ایک گرجا بنایا تاکہ لوگوں کو خانہ کعبہ کے بجائے اس کی طواف و زیارت کی دعوت دے ایک قریشی یہ سن کر بڑا متاثر ہوا اور رات کے وقت اس نے اس گرجا میں داخل ہو کر پاخانہ کر دیا اور اس کی دیواروں میں لگا دیا اب رہا یہ سن کر شدید ناراض ہوا اور ایک بہت بڑی فوج لے کر جس میں تیرا ہاتھی بھی تھے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے روانہ ہو گیا جب مکہ کے قریب پہنچا تو عبد المطلب نے اس کو ہر طرح سے سمجھایا لیکن وہ اپنی بات پر اڑا رہا تب عبد المطلب نے لوگوں سے کہا کہ ہم سب پہاڑوں پر چڑھ جائیں اور جس اللہ کا گھر ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا چنانچہ جب ابراہ اپنی طاقت کے نشے میں چور آگے بڑھا تو اللہ کے حکم سے چھوٹی چھوٹی ابابیل چڑیاں اپنے چونچوں اور پنجوں میں کنکر لے آئیں اور اس کو اور اس کی فوج کو مارنے لگیں روایتوں میں آتا ہے کہ ان کنکروں کی چوٹ سے ان کے جسموں میں خجلی ہونے لگی اور کھجلاتے ہی ان کے جسموں کا گوشت گرنے لگا اور سب وادی محسر اور اس کے آس پاس ہلاک ہو گئے ابراہ جان بچا کر بھاگا لیکن وہ بھی یمن پہنچنے کے بعد مر گیا اس طرح اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ اور اہل مکہ کو بچا لیا اور یہ واقعہ رہتی دنیا تک کے لیے تازیہ نئے عبرت بن گیا اس کے بعد سے آج تک پھر کسی نے ابراہ جیسی جرت نہیں کی اور وہاں کے امن و سکون میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا ولی الحمد اللہ تعالیٰ نے اہل قریش پر احسان جتاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ نے اللہ کی قدرت اس کی عظمت شان بندوں پر اس کی رحمت اور اس کی توحید اور اس کے رسول کی صداقت کے دلائل کا اصحاب فیل کے واقعے میں نظارہ نہیں کیا کہ اس نے خانۂ کعبہ کے خلاف اصحاب فیل کی سازش کو کس طرح ناکام بنا دیا اور ان کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیے جو سمندر کی طرح سے آئے تھے اہل مکہ نے جو پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ابراہ کی فوج کے اوپر آئے اور اپنی چونچوں اور پنجوں میں موجود کنکریوں کو ان پر برسانے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی لاشوں کے ڈھیر لگ گئے اور وہ کھائی ہوئی بھوسی کی طرح ہو گئے